اور ان سے منہ پھیرا اور کہا ہائے افسوس یوسف کی جدائی پر اور اس کی انکھیں غم سے سفید ہو گئیں وہ غصہ کھاتا رہا